بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم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 صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهمين والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهمي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردرة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهمين اللهم إنا نسألك إيمانا يسلح للعرض عليك إيقانا نقف به في القيامة بين يديك وعسمة تنقذنا بها من ضرطات الذنوب ورحمة تطهرنا بها من ذنس العيوب علما نفهم به أرامرك ونباهيك وفهما نعلم به كيف نناجيك اللهم أسلح الإمام والأمة والراعي والراعية وألف بين قلوبهم في الخيرات وادفع شر بعدهم أن بعد في جميع الأوقات ألهمنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا الله وما شاء الله كان لا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا لا تآخرنا إن نسينا أو أخطأنا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 سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله غب العالمين آمین آمین رب العالمين امين ثم امين بجاغ النبينا امين صلى الله عليه وسلم الحمد لله اللہ رب العالمین کا کرم ہے اس مبارک نشست میں ہم حاضر ہیں جس کا عنوان ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰوں کی نصیحتیں آج درس کی ابتداء میں جن دعاؤں کو پڑھا گیا یہ ان دعاؤں میں سے ہے جب حضور غوث اعظم ردی اللہ تعالیٰنہ وعض اور درس کی ابتدا فرماتے تو ان دعاؤں کے ساتھ ابتدا فرماتے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ بلندیاں اور رفعتیں عطا فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ ولغ وسلم کے توفیل حضور صلی اللہ علیہ ولگ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل ہے نبوت کا دروازہ بند ہو چکا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں تشریعی غیر ذلی تشریعی بروزی مستقل غیر مستقل اسی قسم کا کوئی نیا نبی حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے بعد نہیں آ سکتا اب تبلیغ دین کا عظیم فریضہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا نور و فیض کا یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و تفیل امت محمدیہ میں جاری و ساری ہے صحابہ اور اہل بہتے اتہار سے ہوتا ہوا یہ فیض حضرت حسن عسکری رحمت اللہ تعالی علیہ تک پہنچا اور پھر حضرت حسن عسکری کیونکہ قطبیت قبرا کے مقام پر فائز تھے ان کے بعد یہ منصب حضور غسی اعظم کو عطا کیا گیا حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ علیہ رحمہ تفصیل مظہری میں فرماتے ہیں جو کہ حضور مجد علسانی علیہ رحمٰ کے کلام کا خلاصہ ہے آپ ہاں فرماتے ہیں کہ کمالات ولایت کے قطب ارشاد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے ما بلغ اشدما مسا بقاج اللہ الا روح شہی رضی اللہ تعالیٰ جو کوئی بھی درجۂ ولایت پر فائز ہوا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح کے تصرف کے صدقے میں فائز ہوا تم مکان بتل کل منصبل امت الکرام ابنا اُلاحسن السکری و آبد القادل و آبد القادل پھر یہ منصب ہوتے ہوتے حضرت حسن عسکری تک پہنچا رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر ان کے بعد یہ منصب یعنی غوثیت ماںب کا منصب قبرہ کا منصب حضور غوش اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کیا گیا ومن اور پھر وہ مقام آپ کو عطا کیا گیا کہ حضور غوس اعظم رضی اللہ تعالیٰ خود اس مقام کا ذکر فرماتے ہیں اسی وجہ سے کیا فرماتے ہیں وہ وقتی قلب قلبی قطبی یعنی میری روحانی حالت میرے جسم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی صاف و شفاف ہے منصبی قیام اور پھر یہ منصب جو غوثیت کا منصب حضور غوثی اعظم کو ملا یہ منصب قیامت تک کے لیے ہے من اسی وجہ سے اولا حضر غوثی اعظم نے فرمایا افرت شموس الین و شم سنا ابدن اف لا اولا لا فرماتے ہیں افلت شموس الاولین پہلے لوگوں کے سورج ڈوب گئے وہ شمسنا اور ہمارا سورج اب ادن الا لا تغروب وہ ہمیشہ چمکتا رکھے گا اور کبھی یہ غروب نہیں ہوگا اللہ حضرت امام اہل سنت اسی حضور غوث اعظم کے فرمان کی ترجمانی اس طرح کرتے ہیں سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا غوث اعظم کا یہ بھی ارشاد ہے کلو بلا اللہ کی ملکی حقیقت من تحت حکمی و تمام کے تمام اللہ کے شہر میری ملکیت میں دے دیے گئے ہیں اور تمام افتاب کتب اولیاء وہ میرے حکم کے فرمبردار ہیں اور وہ میری فرمبرداری برداری کرتے ہیں عبدالخصی اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی عبد القادر ہے اور آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور لقب محی الدین غوثلین غوث العظم پیران پیر محبوب سبحانی چہنشاہ بغداد یہ آپ کے القاب ہیں اس کے علاوہ بھی بے شمار القابات ہیں آپ کے والد کا نام حضرت موسا ہے اور آپ کے والد کی کنیت ابو صالح ہے اور آپ کے والد کا لقب جنگی دوست ہے یعنی آپ جنگ سے محبت رکھتے تھے ہر وقت جہاد میں رہتے اور ان کے والد ہیں سید عبداللہ جو کہ حضور غسی اعظم کے دادا ہیں اور پھر ان کے والد ہیں سید یح جو حضور غسی اعظم کے پردادا ہیں پھر ان کے والد ہیں سید عبداللہ اور ان کے والد ہیں سید موسا ثانی اور وہ بیٹے ہیں سید عبداللہ کے اور وہ بیٹے ہیں سید موسا جون کے اور وہ صاحبزادے ہیں سید عبداللہ محض کے اور سید عبداللہ محض آپ صاحبزادے ہیں سید امام حسن مسنا کے اور وہ صاحبزادے ہیں سید امام حسن کے اور حضرت امام حسن صاحبزادے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو حضور غوث آدم اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا نصب مبارک حضرت امام حسن سے ملا ہوا ہے اور آپ کی والدہ کو اگر ان کا نصب دیکھا جائے تو آپ کی والدہ ان کا نام فاطمہ ہے امت الجبار آپ کا لقب مشہور و معروف ہے ام الخیر آپ کی کنیت ہے آپ کے والد کا نام سید عبداللہ سومعی ہے جو کہ حضور غوث اعظم کے آپ نانا ہیں اور سید ابو جمال الدین محمد حضور غوث اعظم کے پر نانا ہے اور ان کے والد ہیں سید محمود اور ان کے والد ہیں سید ابوالعطا اور ان کے والد ہیں سید کمال الدین عیسیٰ اور ان کے والد ہیں سید ابو علاہ الدین محمد جواد اور وہ بیٹے ہیں حضرت امام سید علی رضا کے اور حضرت امام سید علی رضا بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم کے اور امام موسیٰ کاظم کے والد ہیں امام جعفر صادق اور ان کے والد ہیں امام باقر اور ان کے والد ہیں امام زین العابدین اور ان کے والد ہیں امام سید الشدا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو والدہ کے اگر اس سلسلے دیکھا جائے حضور غسی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حسینی ہی سید ہیں تو والدہ کی طرف سے حسینی ہی سید ہیں اور والد کی طرف سے آپ حسنی ہی سید ہیں اس طرح آپ کا لقب ہے نجیب الطرفین شریف الطرفین آپ کے والد آپ کی والدہ آپ کے نانا اور آپ کی پھوپی یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کی ولایت کی بڑی شہرت تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کئی کرامتوں کا ظہور فرمایا حضور اعظم رضی اللہ تعالیٰ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ ولی وسلم کی کیا خاص نگاہ ہے سبحان اللہ یہ حضرت شیخلاقادر بن محی الدین اربلی قادری اب اپنی کتاب تفریح الخاطر بارہ پر لکھتے ہیں کہ حضور غوثی اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے والد حضرت سید ابو صالح موسا علیہ رحمٰ بیان کرتے ہیں کہ جس رات حضور غوسی اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور سید عالم جناب احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرام اور آئمائے اطہار اور مشائق اولیا کے ساتھ آپ ان کے گھر پر تشریف لائے اور پھر حضور وسیع آدم رضی اللہ تعالیٰ کے والد کو یہ بشارت عطا فرمائی یا ولدی یا ابا صالح اے میرے بیٹے اے ابو صالح عطاک اللہ ابن اللہ نے تجھے ایک ایسا بیٹا دیا ہے وہ هو ولدی کہ وہ میرا بیٹا ہے وہ محبوبی اور وہ میرا محبوب ہے یعنی حضور غسی اعظم کی ولادت ہوئی اور ولادت کے ساتھ ہی آپ کی محبوبیت کا اعلان کر دیا گیا محبوبی و محبوب اللہ یہ میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے و سکون الح شان اللہ ابال اقباب شانی بین المبیا جس طرح اللہ تعالی نے مجھے تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل پیدا کیا اسی طرح تمہارے بیٹے کو اللہ تعالی نے تمام اولیاء کا سردار مقرر فرمایا گویا کہ ابھی تو آنکھ کھلی ہے اور حضور غوث اعظم پیدا ہوئے ہیں آپ کی محبوبیت کی صنعت دے دی گئی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے الحمد للہ ہم واقعات سنتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ زوجل سنتے رہیں گے یہ واقعات ایسے ہیں کہ جتنی دفعہ سنیں اس میں تازگی ہے روحانیت ہے نورانیت ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ پیدائش کے ساتھ ہی مقام قدبیت پر فائز تھے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے علم کی طلب کے لیے سفر کیا آپ خود فرماتے ہیں کہ گیلان اور گیلان کے آس پاس جتنے علما اور مشاعر تھے ان سے حضور غسی اعظم ردی اللہ تعالی نے کر لیا اب آپ کی عمر مبارک اٹھارہ سال ہے اور آپ اپنے کھیت میں ہل چلا رہے ہیں بیل جو ہے وہ رک جاتا ہے اور اللہ تعالی اسے گویائی دیتا ہے اور وہ بیل یہ کہتا ہے اے عبد تو اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوا اب فرماتے ہیں مجھ پر ایک جو کیفیت تاریخ ہوئی میں وہاں سے اپنے گھر گیا اور مکان کی چھت پر جا کر بیٹھا اس وقت نو ذی الحجہ یوم عرفہ تھا آپ ایران کے شہر گیلان میں ہیں اور میدان عرفات میں حاجی جمع ہیں حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے اور میں حاجیوں کی دعاؤں میں شریک ہو گیا میں نیچے آیا اور اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے علم دین حاصل کرنے کے لئے مزید جانا ہے تو آپ مجھے بغداد جانے دیں حضور غوث عاظم کی اس وقت عمر اٹھارہ سال ہے اور والدہ کی عمر اٹھتر سال ہے حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ یہ نہیں کہتی کہ بیٹا اس عمر میں تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گے تو بڑا لمبا سفر ہے پھر میرا کیا ہوگا میری تم سے ملاقات کیسے ہوگی وہ مائیں میں کیا مائیں تھیں سبحان اللہ حضور غوث اعظم کی والدہ فرماتی ہیں بیٹا جاؤ میری فکر مت کرنا اور دل لگا کر علم دین حاصل کرو اب میری اور تمہاری ملاقات انشاء اللہ کل بروز قیامت ہوگی حضور غوث اعظم ردی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم غور کریں سوچیں کہ جب آپ قطبیت کے مقام پر پیدا ہوتے ہی فائز ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے کتنے سفر فرمائے حضور غوس آدم رضی اللہ تعالی میں فرماتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جب میں بغداد پہنچا تو مجھے اس راہ میں بڑی مشکلات آئیں ایسا بھی ہوا کہ بغداد معاللہ میں قحط سالی کی کیفیات ہوئے کئی کئی دنوں کا فاقہ ہوتا لوگ جو علم دین کے لیے آئے تھے وہ بغداد چھوڑ کر جانے لگے لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں علم دین حاصل کرتا رہا اس کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علم حاصل کیا بوجود اس کے کہ حضور غوثی اعظم رضی اللہ تعالیٰ غوث اعظم ہیں قطبیت کے مقام پر فائز ہیں لیکن ہمیں کیسی تعلیم دے رکھے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے بعد اس کا پریکٹیکل کیا اور اپنے نفس کے اوپر کیا جس طرح ایک ڈاکٹر بننے کے بعد سمجھانے کے لیے مثال ہے ایک شخص ڈاکٹر بن جاتا ہے ڈگری حاصل کر لیتا ہے لیکن جب تک وہ پریکٹس نہ کرے اسے کوئی ماہر نہیں کہتا تو یہ علم جو روحانی ہے اس کی اصل جو پریکٹس کرنی ہے وہ اپنے نفس کے اوپر کرنی ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی میں پچیس سال تک جنگلوں میں ویرانوں میں،, میں مجاہدات کرتا رہا اور آپ نے اپنی ریاضتوں اور مجاہدات کا جو بیان کیا میں یہ پڑھنے سے پہلے عرض کر دوں کہ حضور غوث اعظم کی ریاضتیں بھی کرامتیں ہیں اس کو ہم اپنی عقل پر تول نہیں سکتے اگر کوئی شخص تین دن یا چار دن کھانا نہ کھائے تو دنیا سے چلا جاتا ہے حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے چالیس چالیس دن تک آزمایا جاتا اور چالیس چالیس دن تک میں ایک لکمہ بھی نہیں کھاتا تھا یہ حضور غوث اعظم کی کرامت ہے حضرت رئیس المحدثین حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمہ اب اپنی کتاب نظہط الخاطر الفاتح فی مناقب سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی اپنی اس کتاب کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک دن آپ ممبر پر جلوہ افروز ہو کر فرمانے لگے میں پچیس سال تک تن تنہا بیابانوں ویرانوں میں ریاضت کرتا رہا چالیس سال تک صبح کی نماز عشا کی نماز کے وضو سے آ جاتی پندرہ سال تک عشا کی نماز کے بعد ایک پاؤں پر کھڑا ہو جاتا صبح تک اور پاک مکمل کر لیتا اس کا یہ ہرگز مطلب مت لیجیے گا کہ حضور غوث آزم جلدی جلدی پڑھتے تھے بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی اوقات میں برکتیں پیدا فرما دیتا اللہ حضرت امام اہل سنت نے برکت کا ایک واقعہ لکھا آپ نے فرمایا کہ ایک بزرگ کی یہ کرامت تھی کہ وہ جب طواف کرتے تھے اور حضر اسود کا بوسہ لیتے تھے اور وہاں حضر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے قرآن کی تلاوت شروع کرتے اور جب چار قدم چلتے اور خانہ کعبہ کے دروازے پہ پہنچتے تو قرآن مکمل ہو جاتا آل حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نے دل میں خیال کیا کہ چار قدم میں قرآن کیسے پڑھتے ہوں گے تو کہتے ہیں یہ میں نے خیال کیا اور دیکھا آگے وہی بزرگ جو ہے وہ حضر اسود کا بوسہ لے رہے تھے تو کہتے ہیں اللہ نے مجھے دکھایا کہ حضر اسود کا بوسہ لے کر انہوں نے الحمد رب العالمین سے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اتنا ٹھہر ٹھہر کر وہ قرآن پڑھ گئے تھے کہ میں نے زندگی میں اتنا ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا کہتے ہیں میں پورا قرآن سنتا رہا یہاں تک کہ جب قرآن مکمل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ہم ابھی تک صرف خانہ کعبہ کے دروازے تک پہنچے تھے تو چار قدم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس ولی کے لیے طویل فرما دیے حدور غص اعظم فرماتے ہیں میں پوری رات میں اس طرح گزارتا کہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پورے قرآن کو مکمل کرتا آپ فرماتے ہیں ایک رات سیڑھی پر چڑھتے ہوئے میرے نفس نے مجھے کہا اگر تم ایک گھڑی سونے کے بعد اٹھو تو کیا اچھا ہو یہ خیال آتے ہی میں وہاں کھڑا ہو گیا یعنی آپ کہتے ہیں کہ میں سیڑھی چڑھ رہا تھا دل نے یہ کہا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں تو آپ نے اپنے نفس کی مخالفت اس طرح کی کہ آپ کہتے ہیں میں سیڑھی پر ہی کھڑا ہو گیا اور قرآن مجید فوقا نے ہمیں شروع سے لے کر آخر تک وہی مکمل کیا آپ فرماتے بسا ہاں اوقات مجھے تیس سے چالیس روز تک کھانا کھائے بغیر گزارنے پڑتے تھے ابلیس سے میرے سامنے آتا انسانی شکل میں اور میرے سامنے آ کر وہ اونٹ کو ذبح کرتا اور پورا پورا اونٹ کھا جاتا لیکن آپ فرماتے ہیں میں ذرا برابر بھی پریشان نہ ہوتا دنیا اپنی ساری ایش سامانی اور جمال و آسائش کے ساتھ میرے سامنے آتی میں اسے نظر انداز کر دیتا حضر غسی اعظم فرماتے ہیں کہ اتنا کئی سالوں تک مطالعہ کرنے علم حاصل کرنے کے بعد اور پچیس سال ریاضت و مجاہدات کرنے کے بعد بھی میں واض نہ کہتا تھا ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی پیارا آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ تم طرز کیوں نہیں کرتے طرز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغداد کے رہنے والے عربی ہیں اور میں اجمی ہوں میں ان عربیوں کے سامنے واس کیسے کروں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا منہ کھولو اب کہتے ہیں جب میں نے اپنا منہ کھولا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سات مرتبہ اپنا لواب دہن مبارک میرے منہ میں داخل فرمایا کہتے ہیں آنکھ کھل گئی میں واض کے لیے بیٹھ گیا لیکن پھر ایک وہی خیال آیا کہ میں واز کروں تو کیسے کروں تو میں عالم بیداری میں دیکھتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی تشریف لاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں اپنا منہ کھولو اور حضرت علی چھ مرتبہ اپنا لوب دہن مبارک ڈالتے ہیں آپ کہتے ہیں میں عرض کرتا ہوں کہ آپ سات مرتبہ کیوں نہیں ڈالتے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے سات مرتبہ ڈالا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے چھ مرتبہ ڈال رہا ہوں پھر حضور آدم فرماتے ہیں کہ میں نے واضح شروع کیا تو مجھے اس میں بھی آزمایا گیا اور میرا امتحان ہوا اب فرماتے ہیں کبھی آز میں ایک شخص ہوتا کبھی دو آدمی ہوتے لیکن میں اللہ کی رضا کے لیے واضح دیتا رہا ایک وقت تک یہ آزمائش تھی اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھنا شروع ہوا اور لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی جو اس واض میں آتا اور ایک درس سن لیتا اس کی دل کی دنیا بدل جاتی اسے اللہ تبارک کا ولایت عطا فرما دیتا اگر کوئی کافر آتا تو وہ مومن ہو جاتا واز کی کیفیات ایسی تھی کہ لوگوں کے جنازے اٹھ جاتے خوف و خشیت کا ایک عالم ہوتا اللہ نے آپ کی زبان میں وہ تاثیر عطا فرمائی پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ یہ مجلس ہیں اور یہ بعض کی محفلیں بڑھنے لگیں اور لوگوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ پھر بغداد محلہ میں کوئی ایسا کھلا میدان نہ تھا کہ جس میں سارے لوگ جمع ہو سکیں تو پھر بغداد مح کے باہر یہ بعض کی محفل ہوتی اور اس میں ستر ہزار سے زائد افراد شریک ہوتے حضور غص عظم رضی اللہ عنہ کی یہ کرامت کہ آپ کو کوئی لاؤڈ کر استعمال کرنے کی حاجت نہ تھی جو قریب والا آواز سنتا دور والا بھی اسی طرح آواز سنتا اور یہ تو ستر ہزار سے زائد یہ لوگوں کا مجمع تھا لیکن فرشتوں کی جماعتیں جننار اور اولیاء کرام جو جمع ہوتے ان کی تعداد تو اللہ ہی جانتا ہے بلکہ یہ بھی ہوتا کہ اولیاء کرام اس موقع پر جہاں جہاں ہوتے وہ اپنے مریدوں کو جمع کر لیتے اور ایک دائرہ کھینچ دیتے اور فرماتے جو غوث اعظم کا باز سننا چاہتا ہے وہ اس دائرے کے اندر آ جائے جو اس دائرے میں آ جاتا وہ حضور غوث اعظم کے باز کو سنتا پھر اس کے بعد وہ سننے والے اس باز کو لکھ لیتے اور لکھنے کے بعد جب وہ بغداد معلہ پہنچتے تو وہ تاریخ بیان کرتے حضور غوث اعظم کے جو مریدین تھے اور جو بغداد معلیٰ میں تھے وہ اپنے لکھے ہوئے رجسٹر نکالتے اور کہتے فلاں تاریخ کو حضور غوث اعظم نے اس طرح بیان کیا جب اپنے رجسٹروں سے اس کو ملاتے تو اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہ ہوتا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ علوم عطا فرمائے کہ آپ اگر واضح فرماتے واض کا انداز ایسا ہوتا ایک جملہ آبشات فرماتے اس جملے کو اگر کوئی عام آدمی سنتا تو وہ بھی سمجھ جاتا اگر کوئی عالم سنتا تو وہ اس میں عالمانہ نکات پاتا اور کوئی مستحق سنتا تو اس میں وہ اشتہاد کی باتیں پاتا یعنی جس کا علم جتنا زیادہ ہوتا اسے حضور غم کے کلام کی گہرائی کا علم ہوتا جاتا حضور غوسی اعظم رضی اللہ تعالی آپ کو اللہ تعالی نے مہارت آپ روزانہ صبح سے لے کر مغرب تک تیرہ علوم و فنون کا درس دیا کرتے تفسیر یعنی علم تفسیر اصول تفسیر حدیث اصول حدیث فقا اصول فقہ یہ آپ فجر کی نماز سے لے کر مغرب تک مختلف طلباء کو یہ پڑھاتے اور آپ تیرہ علوم اور فنون میں لوگوں کو مہارت عطا فرماتے یہ تو ان کے لیے محفلیں تھیں جو طلباء تھے اور جو آپ کے باعث کی محفلیں ہوتی ہیں وہ محفلیں تین ہوتی ہیں ایک تو منگل کی شام کو ہوتی اور دو جو فجر کی نماز کے بات ہوتی ہیں ایک اتوار کو فجر کی نماز کے بعد اور ایک جمعے کو فجر کی نماز کے بعد جو اتوار کو فجر کی نماز کے بعد ہوتی ہے اور جو منگل کو شام کو ہوتی وہ آپ کے مدرسے میں خانقاہ شریف میں ہوتی اور جو جمعے کو فجر کی نماز کے بعد ہوتی وہ شہر سے باہر ہوتی اور جس میں دور دراز سے لوگ آتے اور اس میں تعداد جو ہے ستر ہزار سے زائد ہوتی ارو غص اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کے دور میں ایک عظیم محدث پائے جاتے ہیں محدث ابن جوزی محدث ابن جوزی نے تقریباً ہزار سے زائد کتابیں لکھیں اور آج ان کی کئی کتابیں علم اسلام میں مشہور و معروف ہیں محدث ابن جوزی یہ وہ شخصیت ہیں جن کے دستے مبارک پر تقریباً ایک لاکھ کافروں نے اسلام قبول کیا محدث ابن جوزی کو ابو العباس احمد بن احمد بغدادی نے کہا کہ چلیں میرے ساتھ حضور غوث اعظم کی محفل میں اور یہ واقعہ بہاجت الاسرار میں امام ابو الحسن علیہ رحمٰ نے لکھا جن کا سن وصال ہے سات سو تین ہگری مودی سب جوزی جب اس محفل میں پہنچے تو ایک جو قاری نے قرآن کی تلاوت کی اور ایک آیت پڑی پھر حضور وسیع اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کو آپ نے شروع فرمایا اس کا ایک نقطہ آپ نے بیان کیا ایک معنی بیان کیا مودی ابن جوزی سے ابو العباس کہتے ہیں کہ کیا آپ یہ جانتے ہیں تو کہنے لگے جی ہم جانتے ہیں دوسرا نقطہ بیان کیا تیسرا بیان, بیان کیا یہاں تک کہ گیارہ نکات ہو گئے جب گیارہ نکات بیان کر دیے تو گیارہ نقات تک محدودی ابن جوزی یہی کہتے رہے کہ یہ سارے نکات مجھے معلوم ہیں پھر حضور غوث اعظم نے جب بارہواں نقطہ بیان کیا ابو ابوالعباس کہتے ہیں میں نے پوچھا اے محدود ابن جوزی کیا یہ نقطۂ تجھے معلوم ہے یہ معنی مجھے نہیں معلوم یہاں تک کہ حضور غوث اعظم نے اسی آیت کے چالیس معنی بیان کیے اور ہر معنی میں آپ قائل کا قول بیان کرتے کہ فلاں بزرگ نے فلاں مفسر نے اس طرح اس کا معنی کیا حضرت محدث بن جوزی حضور غوثی اعظم کی وسعت علمی کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے پھر حضور غوثی اعظم نے فرمایا اب ہم پال کو چھوڑتے ہیں اور حال کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ دو جملے پال کو چھوڑتے ہیں حال کی طرف رجوع کرتے ہیں اور میں تیے یہ کہنا تھا کہ پورے مجمع پر کیفیت تاری ہو گئی اور لوگ جو ہے تڑپنے لگے خوف خدا سے یہاں تک کہ محدث سے بحال ہو گئے اور آپ اس قدر تڑپے کہ آپ نے اپنا گریبان چاک کر دیا اعظم رضی اللہ تعالی آپ کے بارے میں نظہط الخاطر میں حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمٰن نے لکھا کہ سید کبیر الماروف بھی شیخ بقا اب فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور غوث اعظم کی محفل میں حاضر تھا اب درس فرما رکھے تھے درس کی کیفیات اور ایک ہیبت تاریخ تھی اچانک سے میں نے یہ دیکھا کہ حضور غوث اعظم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور آپ زمین کی طرف آئے اور پھر میری نگاہوں نے یہ منظر دیکھا کہ پوری مجلس اولیاء کرام اور صحابہ کرام سے بھر گئی اور پھر یہ میں دیکھ کر حیران ہوا اور مجھے حضور غوث اعظم کی محفل کی برکتیں معلوم ہوئیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وارغ وسلم نوازش کرنے کے لیے مہربانیاں آپ کرنے کے لیے حضور غوث اعظم کی محفل میں تشریف لائے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اس واقعے کو آپ اس سوچ کے ساتھ سنیے گا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آنے والا محروم نہیں ہوتا تھا اور یہ تو حضور غسی اعظم کی کرامت ہے کہ حضور غوث اعظم کی باتوں کو سننے والے نہ اس دور میں محروم ہوئے نہ اس دور میں انشاءاللہ محروم ہوں گے کیونکہ حضور غوث اعظم آج بھی غوث اعظم ہے اور غوثیت محاب کا منصب آپ ہی کے پاس ہے جو لیتا ہوں جس کے سر پر غصم کا ہاتھ ہو اس کی تو دنیا بھی سمجھ جائے گی اور انشاءاللہ شاء آخرت بھی سمجھ جائے گی غصم رضی اللہ تعالی کی محفل میں کوئی معروم نہیں جاتا تھا یہاں تک کہ اگر کسی کو اونگ آ جاتی تو اس پر بھی کرم ہو جاتا ایک مرتبہ حضور آزم رضی اللہ تعالیٰ آغاز فرما رکھے تھے کہ اچانک سے آپ نے جو کلام کو روک دیا اور ممبر سے نیچے تشریف لائے اور ایک شخص جو کہ اونگ رہا تھا جسے اونگ آ گئی تھی اب اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور کافی دیر تک ادب کے ساتھ کھڑے رکھے اور پھر اس کے بعد دوبارہ آپ ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے اپنے درس کو جاری فرمایا بعد میں آپ نے اس کا جواب یہ اشاد فرمایا کہ یہ خواب میں حضور کی زیارت کر رہا تھا اور ہم بیداری میں زیارت کر رہے تھے حضور غسیر اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی محفل میں جہاں جنات فرشتے اور اولیاء اور انسان آپ کی محفل میں حاضر ہوتے وہاں جانور اور پرندے بھی آپ کی محفل میں حاضر ہوتے یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضور غسم رضی اللہ و تعالیٰ بعض فرما رکھے تھے اور آپ نے فرمایا اگر خدا چاہے تو سبز پرندے کو بھیج دے وہ میرے کلام کو سن لے تو وہ کر سکتا ہے ابھی یہ آپ کا کلام پورا نہ ہوا تھا یہاں تک کہ ایک خوبصورت سبز پرندہ آیا اور آپ کی استین مبارک میں داخل ہوا پھر وہاں سے باہر نہ نکلا ابر غسم رضی اللہ تعالیٰ کی زبان میں جو تاثیر ہے اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے حدیث پاک میں من کانا للہ فکان اللہ له جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے پھر زبان تو اس ولی کی ہوتی ہے لیکن اس کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہوتا ہے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے آدم رضی اللہ عنہ آپ کے کلام میں کتنی تاثیر ہے حضرت علامہ علی قاری علیہ رحم نظہت الخاطر میں فرماتے ہیں کہ ابو عبد اللہ سید سیف الدین عبد البہاب یہ عبد البہاب حضور غوث اعظم کے صاحبزاد ہیں آپ دنیا کے کئی ممالک سے علم حاصل کر کے غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے ایک دن مجھے بھی آس کی اجازت دیجیے حضور غوثی اعظم نے ایک دن اجازت دی اور حضور غوث اعظم خود بھی موجود تھے حضرت عبدالبہاب علیہ رحمان نے بڑے علمی نقات بیان کیے لیکن آپ فرماتے ہیں مجمع پر کچھ بھی اثر نہ ہوا یہاں تک کہ مجمع کہنے لگا کہ یا غوثی اعظم آپ ہمیں وعظ سنائے تو کہتے ہیں میں نیچے آ گیا اور حضور غم جلوہ فروز ہوئے جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ حضور غوث آزم کا انداز جو باز کا تھا وہ یہ تھا آپ کی ابتدا درس کی ابتدا دعا سے فرماتے اور پھر بغیر کسی تمہید کے آپ واضح شروع فرماتے قرآن کی کسی آیت سے یا کسی حدیث کو پڑھ کر یا کوئی واقعہ بیان کر کے حضرت عبد الواحب کہتے ہیں کہ غوثی اعظم اب جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے فرمایا کل میں روزے سے تھا تو ام فلانے میرے لیے انڈے تیار کیے اور ایک برتن میں رکھے ایک بلی آئی اور اس نے برتن توڑ دیئے بس یہ سننا تھا کہ پورا مجمع رونے لگا اور خوف خدا سے کانپنے لگا لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگے کیفیت تاری ہوئی آپ کے سائوزادے نے بعد میں عرض کی ابا جان میں نے تو بڑے علمی نکات بیان کی لیکن آپ نے تو ایک جو گھر کی بات بتائی اس میں اتنی دقت اور اتنا سوز اور اتنا اثر تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا جب میں ممبر پر بیٹھتا ہوں تو اللہ میرے دل پر تجلی فرماتا ہے اور اپنے فضل میں اضافہ فرماتا ہے اور مجھ پر جو انوار و تجلیات آتی ہیں انہیں بیان کرتا چاہتا ہوں مجھے پروردگار کی قسم جب تک مجھے کہا نہ جائے میں بات نہیں کرتا اور پھر حکم ہوتا ہے اے عبد القادر ہم نے تجھے گفتگو کا حق دیا ہے تم بات سناؤ میں سنوں گا جب ایسے اہتمام کے ساتھ حضور غوث اعظم جب باعث کی پدا کریں تو اس کا کیا ہی اثر ہوگا تو آئیے ہم حضور غوث اعظم کی چند نصیتیں سماعت فرمائیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بحث کا مواعث کا مجمع ہے الفت الربانی اس میں تاریخ بھی لکھی ہوتی ہے کہ فلاں تاریخ کو حضور غوث اعظم نے یہ بعض فرمایا مثلاََ این شبال المکرم بروز اتوار پجر کی نماز کے بعد خانقاہ شریف میں مدرسہ مبارکہ میں بغداد معلّہ میں پانچ سو پینتالیس ہجری میں حضور غوث اعظم نے اشاد فرمایا وہ اصل یہ بات یاد رکھیں کہ حضور غوث اعظم اپنے مواعظ میں سب سے زیادہ زور دیتے تھے کہ اے لوگوں تم اپنے دل کی اصلاح کرو سر آپ کے مواعظ میں یہ بات بار بار ہے دل کی طرف توجہ دو وہ اصل و اے لوگوں تم اپنے دل کو درست کرو ادا سلحت اگر دل درست ہو جائے گا تو سارے کام درست ہو جائیں گے قالنبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ولہذا ہادہ قالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے حضور نے فرمایا ابن آدم متوا آدم کے بیٹے یعنی آدمی کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے ارا صلاح صلحہ لہ سا ارجسدی جب وہ لوتھرا صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے ارا فسدت فسد لہ سا ارجسدی اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے اللہ وہی القلب سن لو وہ دل ہے صلاح القلبی بتقو و تبق كلی اللہ وجل دل کی صفائی کیسے ہو اور دل درست کیسے ہو تو فرما دل درست ہوتا ہے تقوی سے اللہ پر بھروسہ کرنے سے وہ تو لہو اور توحید سے فی الاعمال اور ہر عمل میں اخلاص ہونے سے وہ فساد ہو بھی آدمی اور یہ چیزیں نہ ہوں تو دل خراب ہو جاتا ہے یعنی تقوی نہ ہو توکل نہ ہو ایمان نہ ہو تو نہ ہو اخلاص نہ ہو تو پھر دل خراب ہو جاتا ہے القلب و فی قفص کفصل دل ایک پرندہ ہے جو بدن کے پنجرے میں ہے درتن پی حقہ دل ایک موتی ہے جو ڈبے میں ہے کمالن فی خزانہ دل ایک مال کی طرح ہے جو تجوری میں ہے الماری میں ہے پل اتبارو لا بالقفص اعتبار پرندے کا ہوتا ہے پنجرے کا نہیں ہوتا بدرتی لا شکا اعتبار موتی ہیرے کا ہوتا ہے ڈبے کا نہیں ہوتا بالمال لا لابل خزانہ اعتبار مال کا ہوتا ہے تجوری اور الماری کا نہیں ہوتا کتنی پیاری نصیحتیں حضور وسی اعظم کی اگر ہم کسی کے پاس پرانا سا ڈبہ لے کر جائیں جو بظاہر پرانا سا ہو لیکن اس میں قیمتی ہیرا ہو تو دل و جان سے قبول کرے گا اصل جو اعتبار ہے تو اس ہیرے کا ہے ہم تو اپنے ظاہر ہی کو سوارنے میں لگے رکھیں اچھا لباس ہمارا چہرہ درست ہو بال درست ہو ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں لیکن جو اصل ہیرا ہے وہ یا تو مٹ چکا ہے یا مٹنے کے قریب ہے چور یعنی شیطان اگر اصل ہیرا وہ ایمان کو برباد کر دے دل مردہ کر دے کتنا بڑا نقصان ہے ہم تو اس پنجرے کو سجانے میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ اصل تو وہ دل ہے پرندے کی مانند ہے اگر وہی مردہ ہو تو پھر مردہ پرندہ اگر پنجرے میں ہو تو پنجرے کی کیا حیثیت ہے پھر آپ حضور غوث اعظم دعا فرماتے ہیں اللہ جوارح بات اے اللہ ہمارے جسم کا اعضا کو تیری عبادت میں لگا دے وقلوبنا بنا اے اللہ ہمارے دلوں کو تیری معرفت عطا فرما و اشغلینا و نہارینا اے اللہ اسی طرح ساری زندگی ہم اسی طرح نور میں بسر کریں وہ الحقنا تقدموا من و منصالحین اور جو ہم سے پہلے نیک لوگ گزر گئے انہیں نقشے کا دم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما ان سے ہمیں ملا دے بر زکنا کما رزت ہوں جس نے انہیں عطا کیا ہمیں بھی نعمتیں اور برکتیں عطا فرما وہ کلنا کما کنتلا ہوں آمین اللہ جیسا کہ تو ان کا ہو گیا ہمارا بھی ہو جا پھر اردو سے اعظم فرماتے ہیں یا قومی اے میری قوم تم اللہ کے لیے ہو جاؤ کما کان سالح جیسا کہ صالحین اللہ کے ہو گئے اللہ تمہارا ہو جائے گا کما کان لہم جیسا کہ ان کے لیے ہو گیا ان عرد ان یکون الحق از لکم بتا ہی تم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارا ہو جائے تو تم اللہ کی عبادت کرو ایک دوسرا تاریخ لکھی ہے منگل کی شام خانقاہ شریف مدرسے مبارکہ میں آپ نے باز فرمایا درس دیا آپ کی نصیحت کا کتنا پیارا انداز ہے کاش ہم نگاہیں نیچی کر کے اس تصور میں گم ہو جائیں کہ حضور غوث اعظم جب یہ آواز فرما رہے ہوں گے اس مجلس اور محفل کی کیا برکتیں ہوں گی کاش ہم پر بھی کرم ہو جائے اور جو برکتیں انہیں ملیں ان برکتوں سے حصہ ہمیں بھی نصیب ہو تو حقاب اے لوگوں اپنے جسم کے اعضا کو رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کر کے پاک کر لو قلبا کا بل عملی اور قرآن پر عمل کر کے اپنے دل کو پاک کرو احفظ قلبك اے شخص تو اپنے دل کی حفاظت کر جواری شوقہ یہاں تک کہ تیرے جسم کے اعضا پاک ہو جائیں غوسی اعظم کیا مثال دے رہے ہیں سبحان اللہ کلو انعین انداش بما بیمافی ہی ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے ایو شین کا نا فی قلبی کا ین من کا اعلی جواری ہے تیرے دل میں جو ہوگا وہی تیرے جسم پر ظاہر ہوگا دل میں اگر تکبر ہوگا دل سخت ہوگا ظالم ہوگا دل میں بے حیائی ہوگی دل میں دنیا کی ہرس لالچ حوث ہوگی دل میں مال کی محبت ہوگی تو پھر جسم کے آزا گناہوں کی طرف تو ضرور جائیں گے کن عاقلا عقل من بن جا هذا عمل من يؤمن بالموت جو موت پر یقین رکھتا ہو کیا اس کا یہ عمل ہوتا ہے یو کینوبی ما هذا عمل من يرتقب لقاء الق اللہ جو اس بات کا یقین رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کرنی ہے کیا اس کا اس طرح عمل ہوتا ہے کیا اس کی زندگی ایسے ہوتی ہے وہ یقاب و حاصبتی وہ مناقشتی ہی اور وہ شخص جو حساب کتاب سے ڈرتا ہو یا وہ اس طرح گناہوں بھری زندگی گزارتا ہے القلب صحیح ممتل تو جس کا دل صحیح ہوتا ہے اس دل میں توحید ہوتی ہے ایمان ہوتا ہے توکل ہوتا ہے و یقیناً اور یقین ہوتا ہے و توفیقاً اور توفیق ہوتی ہے و علم و ایمان علم ہوتا ہے اور ایمان ہوتا ہے کیا ہی پیاری نصیحتیں ہیں و صفا جب دل سگی ہو جاتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے سمیا منا داتل تھکی من جہاد صدی چھ سمتوں سے وہ اللہ کی ندائیں سنتا ہے سمیا منا کل نبی و رسول ان و صدیق ہر نبی رسول صدیق ولی کی ندائیں سنتا ہے وہ نصیحتوں پر غور کرتا ہے قرب من ہو پھر اس وقت وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے یسیر و ردا ہو پی منا جاتی ہی لہو یک نہو بزال کل شعیق پھر اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے اور جو مل جائے اس پر وہ قناط کرتا ہے لا بالی بذہاب الدنیا عنہ دنیا ہو یا چلی جائے اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی لا لایو بالی بھی جو کثریل آراد پھر بھوک پیاس لباس کا نہ ہونا عزت ملے یا ذلت ملے اسے اس کی کوئی پرواہ کی ہوتی وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں گم ہوتا ہے اتنی پیاری نصیحتیں ہیں جب دل مولا کی یاد سے منور ہوتا ہے انسان اپنی دکان پر بھی ہو کاروبار میں بھی ہو تو حلال کماتا ہے اور دل اللہ کی یاد میں ہوتا ہے پھر وہ زبان سے جھوٹ اس کی زبان سے نکلتا نہیں ہے دنیا کی ہرس اور تما اگر دل میں ہو تو پھر وہ دنیا پر فریختہ ہوتا ہے اگر کوئی شخص جھوٹ بولے فراڈ کرے لوگوں کے پیسے دبا لے دل میں دنیا بھری ہوئی ہو اب وہ عمرے کے لیے چلا جائے خانہ کعبہ میں نماز تحجت ادا کر رہا ہو پھر بھی وہ محروم شخص ہے اللہ تبارک و تعالی دلوں پر نظر فرماتا ہے اب الغ غسی اعظم فرماتے ہیں الحس یہ ساری بیکار باتیں ہیں کہ انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہو لا عدالغسی اعظم نے اس کلام سے پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو بظاہر نیک اعمال کرتے ہیں لیکن دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی دنیا کی محبت ظلم تکبر حسد کینہ بغض عداوت یہ ساری مصیبتیں بھری ہوتی ہیں تو فرماتے ہیں لا ينظر الله عز وجل اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی طرف نظر نہیں فرماتا حاد الامر لا يجیو بی آمال الجسد یہ جسم کے آمال سے کام نہیں چلے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ یقول ہا ہوناس الاخلاص ہونا وہ یوشیر ولا صدری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کر کے سمجھایا کہ تقوا اخلاص اور دنیا سے بے رغبتی تو دل کے اندر ہوتی ہے حضور غصی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے زیادہ زور دل کی اصلاح پر دیا اور دل کی اصلاح کے لیے ہمیں یہ پائپ لائنیں سگی کرنی ہوں گی یہ آنکھ جو دیکھتی ہے اس کا دل پر اثر ہے کام جو سنتا ہے اس کا دل پر اثر ہے زبان جو بولتی ہے اس کا دل پر اثر ہے اگر یہ لائنیں درست ہوں گی اور اخلاص تقوا مل جائے گا تو دل کو تہارت نصیب ہوگی غس اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فضا و قدر پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں انہیں آپ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہے اب اشاد فرماتے ہیں الحقی عند نزول الدین تقدیر میں جو مصیبت لکھی ہے وہ مصیبت آ جائے اس وقت اگر کوئی اللہ پر اعتراض کرے تو اس کا دین برباد ہو جاتا ہے موت توحید والیقین تو اس کا اخلاص جاتا رہتا ہے توکل یقین تو جاتی رہتی ہے اور اس کی روح مردہ ہو جاتی ہے حضور غصی عظم رضی اللہ تعالیٰ نے جیسا کہا ویسا عمل کر کے بھی دکھایا آپ کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا آپ واس فرما رکھے تھے آپ نے کہا مولا میں تیری رضا پر راضی ہوں اور کسی سے کہا کہ جا کر تجہیز و تکفین کر لو جب جنازہ تیار ہو جائے تو یہاں لے آنا جنازہ تیار ہو گیا غص اعظم کا درس جاری رہا اور جب جنازہ آیا تو حضور غوث اعظم آپ نے درس کو موقوف کیا اپنے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر دوبارہ درس شروع فرما دیا حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ ایک درس دے رہے ہیں کہ بیٹا یا بیٹی اولاد اللہ نے ہمیں دی یہ اس کی نعمت ہے جب ہمیں یہ نعمت ملی تو خوشی سے ہم نے اذان دی دعائیں کی پھر جب رب نے وہ نعمت واپس لے لی تو اس پر بے قراری اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے اور ایسا غم اور حزن اور ملال کا اظہار نہ کیا جائے ایسا محسوس ہو گویا کہ وہ اللہ کی تقبیر پر راضی نہیں ہے آئیے پھر حضور غسی اعظم اس نصیحت کو سماعت کریں افرمات احترادو نزول الاقدار موت الدین جب تقبیر کا فیصلہ نازل ہو تو اس وقت رب پر اعتراض کرنا کہ اس تقدیر کو تسلیم نہ کرنا یہ دین کی موت ہے اور حضور غوث اعظم ایک موقع پر یہ بھی فرماتے ہیں کہ راحتیں اور کامل راحتیں اللہ کی رضا پر راضی رہنے پر ہیں پھر آپ ایک بڑا اہم یوں تو ہر جو درس اہم ہے آپ فرماتے ہیں اعتقاد المتبینہ کتاب اللہ کی عزب اجل و, و رسولی جو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں ان کا یہ اعتقاد ہے ان کا یہ عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ عقائد ضروریہ میں سے ہے یہ ہر مسلمان پر یہ عقیدہ لازم ہے انفہ لا بھی تبی بل اللہ عز و بھی تلوار کاٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتی حقیقت میں کاٹنے والا اللہ ہے تلوار ایک ذریعہ ہے ایک سبب ہے وہ نارا لاتوق بھی تبغی ہا بل اللہ عز وجل المحرق بھی ہا آگ جلا نہیں سکتی اصل جلانے والا تو اللہ ہے آگ تو ایک سبب ہے لا یشپا بھی تبغی و لا شو بتب بل اللہ جل کھانا وہ خود بھوک نہیں مٹا سکتا اللہ تعالی بھوک مٹانے والا ہے کھانا تو ایک سبب ہے وإن الماء لا بل اللہ جل المروی بہ پانی وہ خود پیاس نہیں بجاتا بلکہ اصل میں پیاس بجانے والا اللہ ہے پانی کو تو اللہ نے سبب بنایا وہ ہاکا جمیسبی اللہ اختلافی اجناسیحا تمام کے تمام اسباب اور اس کی تمام جن سے اللہ المترفو و وبی وہی یا آلہ تم بہ ن یا دئی یشا حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالی ہے اس سبب میں اللہ تاثیر پیدا کر دیتا ہے ان اس نے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو انسان ایک گلاس کیا ساتوں سمندر کے برابر وہ پانی بھی پی لے تب بھی اس کی پیاز نہ بجھے جیسا کہ حدیث پاک میں بے نمازی جب مرنے لگے گا تو اسے اتنی پیاس لگے گی کہ اگر ساتوں سمندر کے برابر پانی پلا دیا جائے تب بھی اس کی پیاس نہ بجھے جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ حقیقی طور پر سب کچھ کرنے والا اللہ تعالی ہے اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ تو سبب ہیں تو پھر پلیما پی جمی امور تمام معاملات میں پھر تم اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کی لاتے بتا تو رکو نا ہوائی جہ اور تم اپنی ضروریات کو اللہ کے سپرد کیوں نہیں کی کرتے اتنی پیاری نصیحت ہے آج دیکھیں اگر کسی کے بچہ بیمار ہو جائے تو وہ سب سے پہلے سبب کی طرف بھاگتا ہے حالانکہ سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے دو نفل نماز حاجت پڑھ لے یا دعا مانگ لے یا دل ہی دل میں دعا مانگ لے اے اللہ میرا بیٹا بیمار ہے تو اسے شفا آتا فرما اس کے بعد وہ سبب کی طرف جائے تو اللہ تعالیٰ اس سبب پہ تاثیر پیدا فرما دے گا گاڑی پنکچر ہو جائے تو ہم فوراً آگے پیچھے نگاہ دہراتے ہیں ارے وہ را پنکر والا لیکن اگر جیسے ہی کوئی حادثہ ہو چاہے معمولی پریشانی ہو یا بڑی پریشانی ہو فوراً ہم دل ہی دل میں اللہ کی طرف رجوع لائیں اور کہیں مالک و مولا تو کرم فرما دے اور میری مشکل آسان فرما دے اس کے بعد ہم سبب کی طرف جائیں تو اللہ کی مدد شامی حال ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سبب میں بھی تاثیر پیدا فرما دے گا لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی طرف انسان توجہ نہیں دیتا حقیقت تو یہی یہ ہے کہ ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں شفا پیدا فرماتا ہے دوائی شفا نہیں دیتی اللہ تعالیٰ اس میں شفا پیدا فرماتا ہے اس لیے اگر ہم یہ اپنا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ ہمیں بے شمار برکتیں ملیں گی اور انشاءاللہ شاء وجل ہماری ساری مشکلات آسان ہوں گی حضور وسیع اعظم رضی اللہ تعالیٰ آگے اشاعت فرماتے ہیں اتی تم اللہ کی اطاعت کرو ان نہ ہو یو من جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے اللہ تاسو اور اللہ کی تم نافرمانی نہ کرو ان نہ ہو یو من آسا ہو کیونکہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے ان نثرو بیدیہ مدد دینا ذلیل کرنا یہ رب کے دستے قدرت میں ہے یو عز و بن جسے چاہتا ہے وہ مدد دے کر عزت دیتا ہے اور یوزیل و بالخلانی اور جسے چاہتا ہے وہ ذلیل و رسو فرما دیتا ہے آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن نصیتوں سے ہمیں آج اپنی زندگی کو بدلنا ہے اور اسی نصیت کو پھر ہم دہراتے ہیں کہ آپ نے فرما فل اما ترجیو <امورِكُم> اسباب کا انکار نہیں ہے لیکن سب سے پہلے دل رجوع کرے رب کی طرف پھر ڈاکٹر کی طرف انسان جائے پھر گولی کی طرف جائے پھر دوائی کی طرف جائے پھر دنیاوی ظاہری اسباب کو اختیار کرے ادر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتوں کو ہم نے سماپ کیا اور آپ کی یہ نصیحتیں جو جگہ جگہ ہیں آپ یہ فرماتے ہیں الفت الربانی میں اگر آپ حضور غوث اعظم کے موارث کو پڑھیں تو یہ جملہ بار بار اس مفہوم کا جملہ ملتا ہے کہ دنیا کی زندگی بے حد مختصر ہے آخرت کی تیاری کی فکر کر اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کی قدر کر اللہ تبارک و تعالی نے جسے اولاد کی نعمت عطا فرمائی تو چاہیے کہ وہ اولاد کی نعمت کی قدر کرے اگر ہمارا بچہ عالم بن جائے یا ہماری بچی عالم بن جائے تو یقینا یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے اس کی برکت سے ان شاء اللہ ہماری دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی ہمارے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا اللہ تبارک وطالیہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہم سب پر خصوصی کرم فرمائے اور حضور غسی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو عالم اور عالمہ بنائے بعمل بنائے ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائے اللہ اشغل جوارحنا یحنا بعت وہ قلو بنا بیمار فتح و اشغل نہ تو فی و وَأَلْحِقْنَا بِالَّذِينَ تَقَدَّمُوا مِنَ الصَّالِحِينَ وَارْزُقْنَا مَا رَزَقْتَهُمْ وَكُلْنَا كَمَا كُنْتَ لَهُمْ آمين ثم آمين بجاه النبي الامين صلى الله عليه وسلم